آپ صلیم چالی سال تک ولی سن دل سمجھا جی بالکل ولی سن اگر ولی آپ نو من جائے یہ کے ولی تو نبی افضل ہوں تمام انبیاء چالی سال تک سیت انبیاء احی� احی� تو افضل اے اس واسطے آپ چالیس سال ویسی نوی نی نویل میرا دادی دلیل دل دل داد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں پسند آئی ہنے فون چیک کر جس سایو رہی پخانہ نہ کر لین دلیل تو تیرا آٹھ پخانہ نکلتا ہے 20 ذلیل کی آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اس امام ابو عثمان شیخلام ابوان شیخلام ابو عثمان سابو نی راہ شیخلام سرکار نام کی رشوش گلا پڑی سنا چاہیے حسن بن علی آل عل حسن بن علی بربحاری اچھو پیسہ دیدو ہے یا یقصہ چھے yeah. سفید ہوتے بد مذہب تو نفرت اور پرہیز اخبار اقوال اہم لکھے نے پہلا کون لکھا ہے سفیان سوری رضی اللہ تعالی نے مالکی امبلی اویان تک رح سن سکو سدی تعداد اس واسطے چار امام ہو گیا بس ای تکلیف ہو گئی اللہ تعالیٰ ہیں من اسغاب نہیں بید رہی من ہی فرمایا جڑا شخص بدعتی اور بد مذہب بندے دی گال سوڑے کان دھرے کان کرے گال سوڑے نا اللہ دی حفاظت تو نگل جانتا ہے اللہ فرمادہ تو سنیئے تیرا ایمان وغیرہ اور میں حفاظت نہیں کرنگا اور ختمہ رکھا بچی نبی داوود بن ابھی ہند رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں او اللہ تبارک و تعالی الی موسی بن عمران حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی نے وہی فرمائی لات جالس اهل البذع فجلستهم فهاك في صدرك شيء مما يقولون اكبب تو كفي النار جان اے کلیم بدبدواں نال نہ بیٹھنا اگر بیٹھو گے تو تہاڈے سینے دے کوئی گل انہاں دی اڑ گئی جو آخ میں اس طرح نبی جد ہو مراد، مراد عیاض فرماتے ہیں جو بدمذب شخص کے ساتھ بیٹھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکمت نہیں عطا ہوگی حکمت سے بوائے ہوتے تو بند ہو جاؤ یعنی مائل کیا مطلب نہ حق نو سمجھ سکے گا نہ حق پہ عمل کر سکے گا وہی فضائل میرے یاد فرماتے ہیں مان حق صاحب بدعتن بس الله اللہ جو کسی بد مذہب سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے علم کو برباد کر دے گا واخراج نور السلام میں من میں ہی اور اسلام کا نور اس کے دل سے نکال دے گا وہی فضائل بل اعجاز فرماتے ہیں من جلاحب بدر سی فرمایا جدو پر مایا جسے کہ بد مذہب کسی راہ وہ راہ را ہی نہ گزر دوسرے راہی ہو جائے وہی فضائل بن خیال فرماتے ہیں صاحب فقد آعان جو شخص کسی باد مذہب کی کرتا ہے اس نے اسلام کو دینے اور تباہ کرنے پر مدد کی فی اور جو بد مذہب کے سامنے ہسے گل کر کے جی میں بندہ دی گل نو اچھا ہلکا سمجھ دی انہ سمجھا جڑا ہس پو بعد مذہب نار سنوا جا کر فرمایا جڑا باد مذہب نو اپنی بیٹی دے وے رشتہ دے وے کریمہ انگلی تھی نو جڑا اپنی تھی دا رشتہ دے وے کنو <تصفح> باد مذہب نو فقد قطع رحمہ اس نے اس لڑکی اس بیٹی سے قطع رحمی کی ہے <خص> ومن تبع جنازت مبتدع لم يزل فی سخت اللہ حتی یرجع اور جو کسی باد مذہب کے جنازے میں جائے جب تک واپس نہیں لوٹتا اللہ کے غضب میں رہتا ہے <سلام> وہی فضیل بن عیاض فرماتے فرمایا میں یہودی اور نفرانی کے ساتھ تو کھا لیتا ہوں لے کر کسی بد مذہب سے نہیں کھاتا اس وجہ سے ہاں بدم سب سے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور بداتی کے درمیان لوہے کا کوٹ ہو نہ وہ مجھے دیکھنا اب بات کو سمجھنا اس کی وجہ یہودی نفرانی کیونکہ یہودی نفرانیوں کی عورت کے ساتھ شادی جائز رکھی گئی ہے سمجھ <gülüyor> لگی تو آ کے کھانا پایا گیا سوال لیکن ادھر سے نفرت کا حکم ہے نہ دے نہ لے انہوں کی فرتے نفرت کرو گے یہ نہ سمجھو گے مسلمان نڑوں ہو گئے تھے وہ ڈانگ مارے گا سیدھا لگ جائے گا وہی فضا الگ فرماتے ہیں انہو مبغد لصاحب بدعہ غفر له و انقل عملہو سبحان الله فرمایا جب الله سبارک و تعالی ابھیا جب اللہ سبارک و کو کوئی معلوم ہو سبحان اللہ کیا مطلب اللہ سبارک و تعالی. جب دیکھتا ہے کسی شخص کو کہ وہ کسی بد مذہب سے بغل اور نفرت رکھتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے چاہے عمل اس کا تھوڑا ہودا سبحان اللہ فل بہ مانا جو بد مذہب سے منہ پھیر لے دیکھ کر اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا دل ایمان سے بھر دیتا ہے. ومن صاحب اللہ يوم الفضع جو شخص بعد میں گھرو چھڑکے مسئلہ گھر گل کرنے کا پڑا ہے میں تیرہ گل کرنے کے بارے نہیں کرتا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا مسالے دن جب دنیا گھبرا رہی ہونی ہے وہ اللہ مہاراجہ فرمایا جو شخص بدہ کی احانت کرے بد مذہب کی توہین کرے دمائی لگی ایسے کرنے یا تو نہیں جہی رکھنے آ نہیں بڑا بڑا بنا بڑا کے نو نوے لقبو دینے آجاد کر دینے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا جنت میں سو درجہ اچھا یہ ایک بات سننا زبردست ہے حضرت یونس بن عبید ہوئے ہیں ان کی وفات ہے ایک سو انتالیس ہجری میں یعنی انہوں نے تابعین کا دور پایا اور تبا تابعین کا دور پایا امام مالک کے یہ ساتھی تھے امام مالک کے <تصفح> یونس بن عبید حدمت المشہ ہر اعتبار سے مشہور حامر بن عبید یہ وہ شخص ہے محتادلی جہمی لانتی جس پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نام لے کر نام زد کر کے لانت بھیجتے تھے واحد اللہ بن عبید سمجھ آ رہی ہے حضرت یونس بن عبید کے بیٹے عامر بن عبید کے گھر سے نکل رہے تھے باپ نے پوچھا بیٹا میں نے آئے نا, نا خرچ تھا کہاں سے نکلا انہوں نے کہا بیت عمر بن بین اب بن اوبیت کے بیٹے سے گھر سے نکلا ہوں آپ کے الفاظ سنیے فرمایا یا یہ بولیا کا خرچ تھا مل بیل خرجت من کا فلان و فلان والا انتل کل انسارے کلفا سے کل خاح بو لنت ہیت ہجڑا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیت ہجڑا تھا کیا تھا ہجڑے کا نام ہیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ وہی ہی جڑا ہے جو لوگوں کے گھروں میں پہلے جاتا تھا اور جب سید اس نے کسی کے سامنے طائف کی ایک عورت کے اندام اور جسم کی بناوٹ کا ذکر کیا کہ ایسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا آپ اپنا یہ بات عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھروں میں جانے سے روک دیا اور لوگوں کو فرما دیا کہ اس کو گھر میں نہیں جانے دینا عورتوں کی عزت کے عورتوں کے جسم کی جسم کی بناوٹ بہت بتاتا ہے بات سمجھنا تھا جی جی اس کا نام کیا تھا تو ہیڑے کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا में نبائ سرکار نے اپنے بیٹے کو میں تمہیں کسی ہیتے اور ہجڑے کے گھر سے نکلتا دیکھتا نا یہ مجھے پسند تھا امر بین اُبیت کے گھر سے نکلنے گھر کے گھر سے نکلنے کی بنسبت کیا مطلب یہ درو نکلہ ہوتا دے کرو چنگا تھی پر اس مردود دے کرو نہ ہوتا <تصفح> اگر فرمایا فرمایا کوئی بات دکید کی دی کوئی گل ہے کہ اپنے اندر کہ کیامت رو رب بگ پیش ہو میں نا تو دے نارو ایس ہنگا کہ تو زانی شرابی خائن چور ڈکیٹ بڑھن کر راپنگے جاوے کہ وہ چل گئی کیوں کہ اے عمل اے فسک دا وہ عقید دا فسکے اے عمل دا فسکے ان دی بخشش ہونی کوئی نہیں تو پھر بھی بخشیا جائیں دا کی صرف سرق کیسے میں نے جانبیسی تیری جان سرق. چھے سلا اللہ دے غذا بچ نہیں آمیں گا لہذا تیرے آج سے ایک گل چنگی ہو گیا سبحان اللہ اور جوڑا حضرت صاحب چبلا نے یہ مری سنت پھر آن کے چند سر این گیرت اور خزم کر د باہر چ ساری یہ پہچان کہ انہوں سخت بندا لیا پاس چڑھا یہ سور آیا سور دابے ہوا نے می پاریا سا سور نیچ ہے بد مذہب لوگ سڈے آئی میلاف پڑھن کو سن جدو سنگت نہیں بہن دینا پڑھائی سے سوچ نہیں سکتا اشرف گاٹے ٹوٹا جا یہ بد عقیدہ بد مذہب نیچری ہے کہ جن منو ہاتھ لکھا سی اور اسے تصریف کی یار یہ جڑے ہیں علماء مدارس آلے مجبور نے اس لئے کہ اگر یہ اپنے مدارس سے کو تنظیم المدارس کا نصاب میں من مانتا ہوں کہ کفر ہے اس میں یہ لے چلا سے لکھے کھڑے نے میرا توسان تفسرہ جنا سنیا ہونے ہے خد دوتے انہوں نے معلوم ہونی ہے اسے چنیا کیا میں انہوں معلوم ہونے کہ کفر ہے لیکن اگر علماء یہ کفر نہ پڑھاتے تو نوکریاں نہ ملتی کہ سیٹ تو ایک آسان چیز لہذا سیٹ ایک اہم چیز وہ اگر جاندی جانی ہوتا ہوفر جب آخر سی میں کیا پھر او سکتا ہے کہ سیٹ لا آخر جناب سیٹ تھی اپنے ماں پیٹ لوگ کردماشی کمیون نہیں لانا ہو پتا نہیں کہ کی نو آکھ دے, دے؟ جی جڑا ای لان پی سکھو سمجھے کہ خدا رسول دی توہین کفر جو مرضی خدا دے باہر تک پڑیدن جی وہ پڑھ لو نوکری دے لفظ ہے اللہ اں دے لا میں نہ قسم خدا دی کر کے نہ امر بنو بیت جڑا سی نہ تے جہان بن صفوان جڑا سی او وی اپنا جو مطلب سمجھیا ہونا ہے نا دے مطابق أو اے أو مطابق اے گا اتنا وڈیا بکواسا اے اے رکھتے تبدیل کی تے تے مناظرے تے آیا جدو میں حضرت خیا گیا کتابیں دے ماسا مت وٹ نہیں آیا جی کرم شاہ گل کی اسلے وگ بن گیا چوک پیا میں جی مل آئے گی وہ سا دین ساری فکر قتل کر کے گائے بالکل کیوں کہ انہیں سوچ رکھی نظریہ رکھا ہے اسا کوش اے سے چاہاں کہ اصلاف دی فکر زندہ کر رہے ہیں کہ بعد مذبہ نال تعلق رشتہ دینا کرنا شادی غمی یہ ساری ختم میرے حضرت صاحب چھوٹے ہیں فرماندے نے فرمایا ہونا ورگیاں ٹوپیاں نہ پاؤ رہ وینڈالی ٹوپی تو ڈکھ دینے آپ فرماندے نے رہ وینڈالی ٹوپی نہ پاؤ لباس شادی غمی شکردی آپ سارے بد مدد تو دور رہو گے تو ایمان بچے گا ورنہ ہی بچے گا سمجھ نہیں لگی فکر بندہ پیارفت میں نصیحت پہ جی بندیاں تو دینی تعلق نہیں اپنا رکھنا بد مذہب سمجھ کے پچھا رہنا فرماندے یار جی دار یار دشمن بنے ہوں ظاہر بات جیڑی خباس اپنے سینے کرن گے انہیں دوسرے یار ٹھیک ہے یار فلانے یار فلانے وہ ایتاد مارتا رہ استاد ای مار کچا مارتا رہتا ہے تو جتنے مردی پڑ اچھا جے صرف ادھر دروازہ کھلتا ہے جدو پڑھنا جائز نظام مدارس پڑھنا جائز ہو جائے گا کہ نہیں بے شک اپنی پی سال برباد کر بیٹھے اصل سال ہی دے رہے میرا اس میں پڑھو گے جناب پڑھنی جیڑی دی کی جی پڑ جی پڑھ نہیں سکتے نہیں پڑھ سکتے ادھر خطاب کر نہ لگاہ سامنے خرچا نہ موسا بادی تھوڑی بلائی پی موسا باضی پتا نہیں کن جلدی چربی کتاب لگا بہ سا شرا میں کوئی بارہ دل میں پتہ نہیں پیار اس حیران ہو گیا نے لکھیا ہے اپنا ست اللہ علیم فی الم کما صلی اللہ تعلی ابراہیم کما اللہ تعلیٰ ابراہیم دی تشبیح صرف ایڈی موٹی اچھا حاصل بوی اندر بائیس فرق لکھے سو صرف سے دے موسے بازی نے سی <تصفح> مراد بھائی مان بندے سوچ باستن، اللہ تعالی نے جی اللہ واسطے پیار کیا اللہ واسطے نفرت رکھی اللہ اللہ اللہ حاقے رشتہ دتا سو تو دینا رب واسطے دستیاو نے اپنا ایمان پورا کر لیا ایمان اپنا پورا کر لیا ایک دوسری ایک اور میرے دشمن رکھے یا اللہ نہیں فرمایا چھوٹو یہ کوئی برائی نہیں ہونی ہوگی صرف اشرف خانوی لے گیا سولہ جن کا حدیف کی کتاب سنن لے گیا اشرف خانوی آس حدیف یاد کرنی مراد پتا نہیں کن دی ہزار کی آدی یاد کرنا پڑھتے پیو جی تا خدا رسول دی غیرت نہیں سیکڑی دین کی آ اگر نرم پشا بار ادھر جانا ہزور جوڑے پاک کا سدکا میں پاویں کتاب میں آنا خاندنی مہمان جبیا رات ہو گئی لمضان بعد جناب میو ہاتھ ملا چیا ہو جاننا کوئی بابی آیا کلا ہوئی ایڈی کاگ لکھ ماری شی سن باگا سن آیا سر یہ بے نظیر کو بد نظیر کہتا ہے ساری سر سید کو سرسوور بھی لکھ بے دین کہ میں کہ مجبور ہے بہت ہی ہے تو اندر اور جیل جیل ہوں جسل میں پیش ہوا تو پڑھیا پڑھدے پڑھدے خدا دی مدد سے یہ آپ خود پڑھ اور ہماری عزت کا بھی خیال کر لو ایس کے دیتا دیا کنجر مار سانگ درخواست پی رہے گی بد مذہب کانیا لوا میں فرشتیاں دی نیت کر کے سلام کہنا میں جڑے فرشتے میں آنا سمجھ لگی گال دی؟ تو بھائی گل فکر ساتھی تلک تشہاں رو دوستی تشاں رہے تاکہ غلادت جہری اخراط نہ سیابا نہیں کن بندے رات نو جاگنو فلان کرو کرو کرچے بکرے کری دے فلان سن کو میو حضرت سارے کلہ رتول لائک میں ضرور دسد سانڈ آٹھ ہے دکھ لگ رب آسے کا شیطان شیتان پاسے کیوں کر دکھ ضرور ہوتا باقی کوئی آ کے سام کرے اچھا یہ فکر جرور آکان دینسان دے علم حاصل کرنا ہے ایک کام ہے مومن دائک کام ہے نقصان نہ میرا شیر ربانی مسلے کی مدرسہ سی خفیا ایجنسیاں آئی انہاں آخیا اجن مدرسہ کر لیا اجن کر لیا میں مدرسہ بند کر دکتا علمی نقصان سے مدرسا بم یہ مدرسہ بند ہو سد کے لانت گل بھی نہیں بن سکتی صرف اور صرف میری کہہ دے مراد مردو سڈ دین پلپلا کرنا چاہتے ہیں منافق سڈے دن نلپلا کرنا چاہتے ہیں قربانیاں دے کے پتا نہیں کہڑے کہ کوفر دی خاطر خدا سکول سارے آ کے مجبوری مدرسے بھیڑ لیے سورا دیتی جوڑی روپیہ ہی بڑا لبنا یہ پتلا کی لبنا میری گلجے مولک خاطم میرے وہ دا استاد مریا میں نہیں دیکھا کہ مولک خادم دا استاد محض تنظیم دی وجہ میں جنا پڑھنا حرام سمجھا کیوں جی ری گل سمجھے توڑ دا بھائی میں بھائی اور حالانکہ سنو سب تہلا مدرسے پڑھا میں آئی سی yeah. پڑھان پڑھانا جگہ لاستے ابد ال کاوم نام مراد ہے میمو بھی ویکھیا <laughs> جانگ ہوئی ماما جی ماشاء اللہ پڑھی در کوئی ہندوستان تڑی فوجاں چڑھیاں ہر پاسے انہیں کیا ہو جو پریشانی دے رہے کیوں انہوں نے کہا کافی جاز دے انہوں نے نہیں مارے تے سن کفر کر کے مارے نے کفر کر کے مارے نے یاد ہے خود احسن کسے نے کیا اللہ رکھو نہ ہو اللہ پکڑ کہ ہوندا نہیں تھانو کفر کر کے مارے گھر کے میں نے میرے نال اس نے نیکھی کی <سؤال> <سؤال> لیکن یار میں واقعات سنا نہیں سکتا ہمیشہ اسی طرح لگے ہونے پیچھو کو برادری توڑی بیٹھے دسو چاچیاں تو گئے تو گئے سارے توڑ بیٹھے سے غیر کر چی جسلے ہو گئی آن کے سودا کرنا فلانا رشتے دار فلانا جی اگلے دن میں دو چور پہنچ راجپوتوں کو رشتے داری جیڑی تو ناز تھوڑا کر سلامان فارسی والا مذہب نے فرمایا میرے اسلام کیوں سلام کرمان اللہ گزارش کرنی امام مزہ زبیدی رضی اللہ یاد آ گئی تقسیم یو سی سرکار نے لکھیا سی نہ کافر کو جائز ہے مرتزا زبیدی سرکار نے آخیا سیل کلام سم جو یہ کان اس کو ٹور پھینک رہے ہیں ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے کہ آپ نے کیا کہہ دیا اس کو کہتا ہے ضلعت عالم عالم کی لغزش ہو گئی حاجی میں شاید اکبر بہاری سرکار نے فرمان پاٹو اعظم و اللہ صاحب نے سنایا پورا فرمایا جیسے بندہ دین حق سے ہٹ گیا دو بجے ہٹ گیا کسی عالم کو لفزش ہو گئی غلطی ہو گئی اتباس الگ ہے یا کوئی سڑکالف شیطان سی اسلام دا دشمنوں دی اتباع بندہ دو جان کے دین دوسرے عالم کی سے بچو نہ کر کے ہر گل ہر ایک دی حجت نہیں ہوتی دے شاید. دے شاید. دے شاید. کہ امام غزالی جیسے بندے دیا ایسے گلان جہاں سن رسم نہ تم جہ اس کو اٹھا کر پہنک دیتے ہیں سننے ہی گوارا نہیں کرنے جا رہے کی کچھ بات الحق حق تباہ مشہور اربی کا مقولہ حق بہتا حقدار اتباہ کی جائے ہر کسی کو سمجھ نہیں لگی مرے ہر کسے تو زیادہ حقاقی ہاں مشہور مقولہ ہے بہل علی سرکار منصوبے رجال بلحق لاتار فلحق کا بل رجال فرمایا حق کو مردوں کے ساتھ مت پہچان مردوں کو حق کے ساتھ پہچان جس کے پاس حق ہے اس کو مرد سمجھ مرنا مرد ہی نہ موٹی مثال اگلے دیتی ہے مولا علی دو صاحبی دی حاشرہ نبی پاک دی دنیا چنتی جن ہونے دی بشارت دستی ہے پھر آخر پہ اقیدے چ لکھا کھڑا ہے کہ مولا علی حق پرتے یہ خطا پرتے وہ سواب پرتے کیوں پیان ہے ح مردا پچھان کرنی ہے تے اے مرد نہیں پڑھ پہ حق دی پچھان پہلے کر سبحان اللہ پہلے چلو